مجازات جس کو کہتے ہیں مجازات جدا و سزا اس صورت کا دعویٰ ان ماتو دلاصق و اِن دین الواقِ خلاصہ شباہد قیامت حقوع مجازات اس بات دعویٰ کے لیے دو دلائل لقلیہ تخفیف دنیاوی کے پانچ نمونے تسلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے محترام یہ جو قسمے ہیں نا چار وزاریات ذرون فل حاملات وکرن فل جاریات یسراً فل مقسمات امرا یہ چاروں قسمیں جو ہیں نا حضرت شاہ عبد القادر صاحب اور شاہ رفیع الدین صاحب وہ تو چاروں قسمیں اس کے متعلق کہتے ہواؤں کے متعلق کہ چاروں قسموں کا تعلق کس سے ہے ہواؤں سے ہے لیکن ہمارے حضرات جو ہیں نا حضرت تھانوی حضرت عثمانی یہ چاروں قسموں کا ہواؤں کے متعلق نہیں کہتے وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر اور حضرت علی سے جو تفصیر منقول ہے نا ہم اس کو ترجیح دیتے ہیں تو پہلے تو میں وہی مانا کروں گا جو شاہ صاحبان نے کیا ہے وہ کون ہیں دو شاہ صاحبان شاہ عبد القادر شاہ رفیع الدین دونوں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں؟ بیٹے ہیں الحمدللہ میں سب کی قبروں کی زیارت کر کے آیا ہوں دلی کے اندر شواہد قیامت رکھ لو بزار یا شواہد قیامت ہیں قیامت کے بارے میں دلائل ہیں یہ قصمے قصمِ ان ہواؤں کی جو اڑانے والی ہیں غبار کو اڑانا پھر <سلام> اٹھانے والی ہیں بادلوں کو اٹھانا بادلوں کا بوجھ وکر تو کہتے ہیں نا بوجھ کو پھر اٹھانے والی ہیں وہی ہوائیں بادلوں کے بوجھ کو پھل جاریات یسران پھر جاری ہونے والی ہیں نرمی سے وہی ہوائیں پھل مقسمات امرا پس تقسیم کرنے والی ہیں احکام الہی کو وہ کیسے تقسیم کرتی ہیں باز ہوائیں خوشخبری کی ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا بارش لے جاتی ہیں اور باز ہوائیں کیا ہوتی ہیں کوئی عذاب کی نہیں ہوتی قوم پہ عذاب کی ہوا آئی یہ تقسیم کرتی ہیں کامی لہی ٹھیک ہے جی یہ آ گیا سمجھ آپ دیکھو ہمارے حضرات کا معنی حضرت خانی حضرت عثمانی کا وہ فرماتی ہیں کہ پہلی قسم سے مراد تو ہوائیں ہیں قسم ہے ان ہواؤں کی جو اڑانے والی ہیں غبار وغیرہ کو اڑانا زاربن مفور مطلق ہے پس قسم ہے ان بادلوں کی جو اٹھانے والے ہیں بوجھ کو تو حاملات ہاں سے مراد کا لیتے ہیں ہمارے حضرات بادل پس قسم ہے ان بادلوں کی جو اٹھانے والے ہیں بوجھ کو پلجاریات پس قسم ہے ان کشتیوں کی جاریات سے مراج کیا ہیں کشتیاں قسم ہے اور کشتوں کی جو چلنے والی ہیں نرمی سے فل مقسمات امرا پھر قسم ہے فرشتوں کی جو تقسیم کرنے والے ہیں احکام الہی وہ یہاں فرشتے آ گئے ان نمعو عدون اللہ صادق جواب قسم جواب قسم اور حقوع مجازات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 کہ یہ چار چیزوں کی جو قسم اٹھائی گئی ہے یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت عظیمہ پہ دلالت کرتی ہیں کس پہ دلالت کرتی ہیں یہ تصرفات باری تعالیٰ ہیں یا نہیں یہ تصرفات باری تعالیٰ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت عظیمہ پہ دلالت کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت بہت بڑی ہے تو جو اس قادر عظیم کے سامنے پھر قیامت کا لانا کوئی مشکل ہے کوئی مشکل نہیں وہ باقی سمجھ اور دوسری مناسبت یہ بھی ہے کہ قیامت کے قریب ہوائیں خوب چلیں گی فلا ہاں پھر ہم قبروں سے اٹھیں گے ہر آدمی کے سر پہ بوجھ ہوگا کس کا عملوں کا پھل جاریات یوسران نرمی سے چلیں گے دوڑ نہیں سکیں گے پھر وہاں جا کے احکام کی تقسیم ہو جائے گی مقسمات امرا کسی کے لیے آڈر ہوگا کا کسی کے لیے دودھ رکھتا بائیندین الوا کے جس چیز کا وعدہ تمہیں دیا جاتا ہے سچی ہے اور بے شک جزا باقی ہے وسمائے ذات الحب قسم آسمان کی جو صاحب ہے راستوں کا یا زینت کا دو معنی ڈبلو حبوک کا معنی راستے بھی ہیں اور حبوک کا معنی کہے گی زینت بھی ہے دو معنی حبوک کا معنی راستے حبوق کا معنی زینت اصل حبوک کہتے ہیں یہ کپڑا ہے نا کپڑا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 وہ مختلف ہیں کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا تو جیسے آسمان میں راستے مختلف ہیں تمہاری باتیں بھی کہیں مختلف ہیں یا آسمان کی کسم اس لیے اٹھائی گئی کہ لوہ محفوظ کہاں ہے آسمان وہاں تو لکھا جا چکا ہے یقیناً بیٹھتا یا ہے تم اختلاف کرتے ہو جو فقوان ہو پھیرا جاتا ہے اس اعتقاد قیامت سے وہ شاخ کہ او پھیکا میں کل خیر گیا کس ہر خیر سے پھیرا جاتا ہے اتقاد وہ شاست سے وہ شخص جو پھیرا گیا شکوا ہے غارت ہوئے بے سند باتیں کرنے والے خرا شاہ صاحب کہتے ہیں اٹکل جو آدمی بات کرے بغیر سنت کے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 یوم النار یوفتر سوال کرتے ہیں کہ کب آئے گا دن جزا کا تو جواب ان کا پہلے کیا ہے آ کے مانا یوم جواب ہا ان کو جواب دے دو کہ دن جزا کا اس وقت آئے گا جب تمہاری پٹائی ہوگی کیا ہوگی تمہیں جوتے لگے یہ پٹائی ہوگی وہ ہے دین جزا کا تو یہ جواب ہاکمان ہے یا نہیں دین جزا کا وہ ہے کہ وہ اوپر آگ کے تپائے جائیں گے کوئی پیٹائی ہوگی ذوقوف اتنا تو کم جکا لو مقدر ہے یہاں جھکا کہا جائے گا ان کو چکھو تم اپنی سزا یہ وہ سزا ہے جس کو تم جلدی مانگتے تھے ان المتقین جنات یہ کیا لکھو گے دال انجام متقین بھی بشارت بھی بے شک پرہیزگار بیج باغوں کے ہوں گے چشموں کے لینے والا ہوں گے خوشی بخوشی لینے والے ہوں گے خوشی بشفی اس ثواب کو کہ اللہ ان کو دے گا ان نہ اسباب اخذ ثواب ثواب کے لینے کے اسباب اسباب اخر ثواب بے شک وہ تھے پہلے سے دنیا میں نیک و کار محسنین کے اوپر نمبر ایک لکھو دنیا میں وہ نیک مال کرتے تھے کان و نمبر کتنی جی دو یہ اسباب ہیں جی ثواب لینے کے تھے, تھے تھوڑا ہی سا رات کا نیند کرتے یہ جاؤن کا منہ نیند کرتے یہ ماں کا زائد ہے بھئی اس کے نیچے زیدہ لکھ لو تھے تھوڑا حصہ رات سے نیند کرتے اللہ اللہ کرتے بابل اصح نمبر کتنی جی تھی اور سہری کے وقت میں استفار کرتے تھے بفی اموال نمبر کتنی جی اور ان کے مالوں میں حق تھا سوال کرنے والا کا بھی اور محروم کا منا غیر شاعر جو سوال نہیں کرتا تھا اس کے لیے بھی حق تھا یعنی اللہ کی رہ میں خرچ بھی کرتے تھے یہ کتنی جی چار آ گئے کے پھر وہی بات ہے جی آیا دلیل اقلی برائے امکان قیامت اور زمین کے اندر بھی نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے زمین مردہ ہوتی ہے پانی ڈالتے ہیں تو زمین میں کیا جاتی ہے زندگی نباتات اگتے ہیں نا تو دیکھو پہلے نباتات نہیں تھے اب اگ رہے ہیں تم بھی اگو گے زمین سے باہر نکلو گے بفی انکھوں سے قوم تو خود تمہارے نفسوں میں بھی نشانیاں ہیں کیا پاس نہیں سمجھتے تم بھائی نفسوں میں کیسے نشانیاں ہیں ہم قدیم سے آئیں یا پہلے معدوم تھے ہم معدوم سے وجود میں آئے <تصفح> تو معدوم سے اللہ نے وجود میں لایا پھر معدوم سے وجود میں لائیں گے وہ تمہارے نفسوں میں علامات پائی جاتی ہیں قیمت کی عبادتوں سے بفی سمائے رسک و ماتو ادون یہ اضالہ شبھ ہے شبھ ہوتا تھا کہ تم کہتے ہو جی قیامت قیامت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 کل کو کیا رزق ملے گا پرسوں کیا ملے گا اترسوں کیا ملے گا پتہ ہے تو جس طرح تمہارا رزق لکھا ہوا ہے لیکن اس کی تقسیم کا تمہیں پتہ نہیں ہے اسی طرح قیامت بھی کا لکھی ہوئی ہے تو اپنے وقت میں آئے گی یہ اظہارہ شبو ہے اور بیچ لوہ محفوظ کے سما کا من کیا لکھنا ہے اور لوح محفوظ میں رزق ہے تمہارا اور وہ قیامت بھی جس کا وعدہ دیے جاتے وہاں لکھی ہوئی ہے بابا رب الصّّمہ اس قصم رب آسمانوں کی زمین کی ان نہ قل بے یہ قیامت طالب حق ہے ایسی حق ہے جیسا کہ تم بولتے ہو مصلا تنتے ہو کو میں جو بول رہا ہوں تو میرے بولنے کے اندر مجھے شک ہے کہ میں بول رہا ہوں یا نہیں بول رہا ہر آدمی بولتا ہے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 ہاں مقزرین و کے نمونے دیکھو حضرت یہ نمونہ تخوی دونوں نمبر ایک کیا آئی ہے تیرے پاس بات ابراہیم کے مہمانوں کی بابا یہ زائف کا لاؤ ہے نا ظائف یہ مستر ہے ایک مہمان کو بھی ضائف کہہ سکتے ہو بہت کو بھی کہہ سکتے ہو زیو بھی کہہ سکتے ہو ضائف بھی کہہ سکتے ہیں کیا آئی تیرے پاس بات ابراہیم کے مہمانوں کی جو کہ معزاث تھے وہ کون تھے جی فرشتے جب داخل ہوئے اس کے اوپر کہنے لگے سلامہ آپ نے فرما سلامن علیکم تو دیکھا فرمانے لگے قوم و یار یہ قوم اجنبی معلوم ہوتے ہیں خیر جو کچھ ہوں تو ابراہیم علیہ السلام کیا تھے جی وہ سخیدے جب تک کوئی مہمان کو کھانا نہیں کھلاتے خود ہی نہیں کھاتے تھے فراغا چلے طرف آل اپنے کے پس لے آئے تلا ہوا قریب کیا اس بچھڑے کو ان کی طرف وہ جی چپ بس کہنے لگے کیا کھاتے تو جب نہ کھایا تو ان کے دل میں کیا پیدا ہوا او کہ کہیں میرے قاتل نہ ہوں کیونکہ اس زمانے میں جو کھانا کسی کا نہیں کھاتا تھا وہ کیا ہوتا تھا پس چھپایا ان سے خوف کو کہنے لگے نہ ڈر اور خوشخبری دے دی جی ان کو غلام علیم کی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 کہ بیٹے کی خوشخبری جو مل رہی ہے تو آخر بیٹا تو میں جنوں گی یا پھر اور جنے گی میں جن... تو بوڑھی ہو گئی تھی بہت اسی نوے سال کی بوڑھی ہو گئی تھی تو جو سے کہنے لگی میری طرف دیکھو ایسے عورتیں کہتی ہیں اے میں مروں ایسے عورتیں کہتی ہیں نا اے میں مروں بڑھاپے میں میں بیٹا جنوں گی اے <laughs> فاک والا تمرات ہو پس متوجہ ہوئی بیوی بی اس کی سارا بیچ حیرت کے بس سقت وجہ پس مارا ہاتھ اپنے ماتھے پہ بج سے مراد ماتھا ہے وہ کالت کہنے لگی عجوز و نقیم آنا مقدر ہے میں تو بڑھیا ہوں بانج تو کیسے بیٹا ہوگا میرا کالت جواب ہے ملائکا ملائکہ نے کہا اسی طرح فرمایا تیرے رب نے تاجم نہ کر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 تم ماتم کرتے ہو مرتے وقت حالانکہ یہ ماتم ہو رہا ہے کس بات خوشی کے بیٹے کی پیار بے وقوف ہو یہ ماتم تھا یہ تو ایک تعجب تھا افسان تھا خوشی کے وقت